امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی خطبے میں آپ نے ذکر فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں وہ علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہیں ان کا حلم ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہیں ان کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی انہوں نے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اسے پہچانا ہے نہ صرف نقل و سماعت سے اسے جانا ہے یوں تو علم کے راوی بہت ہیں مگر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی نگہداشت کرنے والے کم ہیں